محنت کی تاکہ میں کامیاب بنوں میں تباہی آئی پر معلوم ہو گیا میری محنت غلط تھی کوئی فائدہ نہیں شروع سے تحفے کرنی چاہیے کہ صحیح محنت کیا ہے اور غلط محنت کیا ہے تاکہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں طرح کامیاب ہو میں آتے ہیں پر یہ محنت کرنے والا جو ہو راستہ ہو ہوتا ہے सबके सामने तो दो रास्ते हो गए एक ईमान और अहमान वाला रास्ता और एक मन और मान और चीजें और दुनियादारी वाला रास्ता आशा लक्ष्य है कि एक दीनदारी वाला रास्ता और दुनियादारी वाला रास्ता واقعات ہے سامنے رہے اور آئندہ آنے والا جو قیامت کا دین ہے وہ بھی سامنے رہے کیونکہ قیامت کے دن کی خبر دینے والے زمین کا پیدا کرنے والا اللہ آپ کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا نبی کی نماز پڑھے سالوں پانچ کروڑ روپئے کھیل میں آ جائے ایسا نہیں ہوتا اسی طرح تخوا اگر انسان نے اختیار کیا اللہ کا در انسان کے اندر آیا تو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے وہ گمان نہ ہو اور پریشانیاں بھی ایسی جگہ سے ختم ہوگی جہاں سے وہ گمان نہ ہو سبوں کے اندر بھی آئے گا اور سب کو دین چلتا رہے آدمی لائے ہو. اور اللہ پاک نے ان ایمان کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا تیاری کا موقع ہی نہیں دیا اندار اور خبر پہلے سے دے دی دی. جہل کے, نشکر کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا یا ابو سفیان کے فاصلے کے, کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا Yeah, <laughs> what بیان نہیں دیا کہ آپ نے بھی رکھی اور لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتی تھی اور چیزوں کے اندر کامیابی آپ سے نہیں رکھی تھی لیکن ہم کو دکھائی دے رہی تھی آج بھی چیزوں میں کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ایسی او مثال ہے. ہے, ہے, ہے تو اس میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی دوسرے یہ جیب میں جو مندروں میں لاکھ ہے اس میں کامیابی دکھائی دیتی ہے اگر ہاتھ آ رہے تو اس کو کامیابی دیتی ہے دیتی. دیتی. دیتی. کہ میں وزیر آزم بن جاؤ اس کو کامیابی تو کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا دار کو جن دنی دنیا دنی اللہ دیتا ہے اس میں اسے کامیابی نہیں دکھائی دیتی بلکہ اسے اگلی دنیا میں کامیابی دکھائی دیتی ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے لگتے ہی چہرے پر کمر کو شروع کر دیں گے چہرے کمر پر شروع کر دیں گے اور اس کی سمجھ میں بات آ کہ تو سر چمک کرے تھا کوئی فائدہ نہیں All right. <laughs> اللہ کر دے گا خود جو اللہ کہتے ہیں وہ کر دے جو گا وہ اللہ کر دے گا عبادت زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے مدد آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے لیکن یہ عبادت ایسی ہوگی کہ زمین سے آسمان کی طرف پہنچ جائے آسمان تک پہنچنی چاہیے عبادت راستے میں جائے بتا دوں کہ عبادت جو ہے آسمان تک پہنچ جائے کیا کرنے سے ہوگا یہ بہت مختصر کرنے والا یقین ہو ہزار والے رینو ہو مسائل والی شکل ہو اللہ والا دھیان ہو اور ہلاس والی نیت ہو نماز کے لیے پانچ پیسے ہوا یقین ہو I don't know. سلام نے اللہ کیسے موتا اللہ کو زندہ کیسے امام نے اردو کو زندہ کرتا ہے دل کو اطمینان وقت ایسا نہیں ہوتا حضرت ربی اللہ عنہ نے Hold it. سمجھائیں گے تو مجھے کریم علیہ وسلم کے بعد سمجھنے کے لیے صاحب چلان ہوتا ہے رنمائن کی زندگی ہے ہوے گا ہو گئی خرجہ سارا ہو گیا ان مجھے معاف کر دیا مکان اور بات دھیان میں رکھنا کبھی تو ہوتا ہے ایسا اور کبھی ہوتا ہے جیسا ویسے होता है گئے وہ سمجھیں گے سو سمجھ گئے کبھی تو ہوتا ہے ایسا attack the road سر میں ہم کچھ جانتے نہیں ہم تو یہ جانتے کہ نبی والی مسجد تشریف لائے بڑے اہم اہم پرانے کام کرنے والے اور, اور حضرت جی دامد برکا ہم سے ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہم ایک بات پوچھ لیں حضرت جی جواب دے گرہ چلے جائیں ہمیں اور کوئی کام یہاں پہ ہم نے ان تو وہ اٹھیں گے لیکن پہلے ہمیں سنا کہ تمہیں کیا پوچھنا ہے تو انہوں نے سنایا یوں کہا کہ جماعتی ہمارے ملکوں یہ آتی ہے اور اس میں ہم بڑے پریشان ہیں کہ یو کرو اور ہر ایک حوالہ دیتا ہے بڑے کا ہر ایک حوالہ بڑے کا ہی دیتا ہے بڑے حصرت سے ہم نہیں ہے سربا سب رہے سے ہم نیمشن. جس نے سنا اس سے ہم نے نہیں سنا وہ ایک آدمی ایک طرف سے کہتا ہے دوسرا آدمی کہتا परेशान اب ہم پریشان ہیں سونوں کے بارے میں دونوں سے الگ الگ بات سنی جاتی اب ہمارا پورا ملک پریشان کر کیا کرے کس کی مان لی دونوں طرف کے کہنے والے پرانے اور بڑوں کا بھاگ دیتے ہیں اس لیے ہمارے پورے علاقے کی طرف سے ہم آئے ابر جی سے پوچھے ایسے موقع پر ہم کیا پہلے میں آپ سے مذاکرہ ہم کر دیں آپ سے ہم مذاکرہ کرنے اس مذاکرے کو سامنے رکھے پھر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد ابرجی جو کرنا ہے وہ انشاء اللہ جی ماننا جو اللہ جو ہوتی ہے وہ امیر الوقت کے ساتھ ماننی چاہیے ہو جاتی ہے حضرت عثمانے میں اور حضرت اللہ میں جو بہت جنے پریشانیاں جو جاننے والے حضرت جانتے ہیں اور جو بیچارا سیدھا نہیں جانتا انہیں اچھا ہے نہ جانے آپس تھا دوسرے کے کام کرنے والوں کا بڑوں سے جوڑ نہیں تھا اس کی وجہ سے ساری پریشانی آئی اور کام کرنے والے جو تھے کریم صلی اللہ عمل یافتہ وہ دورے شدید اور دو مقدار شہید ہو گئی تعاون امباس کے اندر دیکھو ایک بات میں آتی ہے تھو خوب یاد رکھنا تکلیفیں جو آتی دنیا میں یہ پلوں پر بھی آتی ہے دوروں پر دنیا کے اندر جو آتی ہے یہ پلوں پر بھی آتی ہے دوروں پر بھی آتی ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آن امتحان کی مرتبہ ہوتا ہے میں ہوگا ایک خبر میں ہوگا, سے ہوگا. دنیا کے پانچ بات ہے جب بتائیے بہادر سیدھا بیان کرو زیادہ ہمیں نہیں اس کو یوں کرو اس کو کچھ نہیں پڑھا سارا مجموعہ کچھ بھی پڑھنے نہیں پڑے گا امتحان آتا ہے دو طرح امر کے اندر امتحان آتا ہے تین طرح عام سے امتحان آتا ہے پانچ طرح دنیا کا امتحان انسان پر جو آتا ہے تکلیف دار اور یا نعمتیں دیکھ خبر کے اندر یا تو تین باتیں وہاں رب کون ہے اور چہرے البا دکھا کر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ شخصیت کون ہے جس نے دیا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اللہ اور حکموں کے سامنے کا چھکا دینا. جی چاہے چاہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, ہو تو کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے جنت کے بچوڑے بچھا جا دیے جائیں گے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا نئی اروس دلہن کی طرح جنڈک سوئے میں دو مرتبہ اسے جگہ جائے گا صبح شام اور بتا جائے گا اس کی جنت تو وہ کہے گا رقم پہلی سال اللہ قیام جب بھی کائم کر دے تاکہ جو جنگل دکھائی دے گی اس سے داخل ہو جائے پیسرے چاہتے ہیں عمل سے اللہ پد کا شکر کرے اور عمل سے شکر کے معنی یہ میں چھوٹے عذاب کے اندر کرتا ہوں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے تو پلٹا کھا دے اور خوب لا دیکھو یہ بھی کی مہربانی چھوٹے آزاد میں آ کر آتی بڑے آزاد جو پہلے हो کرتے ابلاح اجادا نہ فرمانوں کی تکلیف کا نام, نام ازار اور دونوں کے اندر جمیل آسمان کا فرق ہے نہ فرمان پر جو تکلیف آتی ہے فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے دونوں بھی لڑیے پہ نہ تکلیف آتی ہے اس کی بھی سال ایسی ہے جیسے بھی کسی کو چھڑا موت اور سرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے اس کی بھی سارے ایسی ہے جیسے آپریشن میں چھڑا موت لوگ چھڑے لیکن اسے چھڑا اس کا انجام موت آپریشن کا چھڑا اس کا انجام تندرستی ہے تو فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے مجاہدے والی اور اس کا انجام اچھا نکلے گا اللہ کا وعدہ ہے مجاہدے والی فرما برداری جب تکلیف برداشت کرے گا تو ایک وعدہ جو اللہ کہیے تو میں ہدایت پوں گا دوسرا وعدہ اللہ کہیے کہ میں بچہ ہوگا تیسرا واقعہ اللہ کریے کہ میں مدد کروں گا اللہ پاک کی فرما برداری والی کو برداشت کرے گا مجاہدے والی تو اس پر اللہ کی مدد جائے گی اور بڑی پریشان پور ہوتی شرام کاری میں میں وہ ہے اللہ فرماتے ہیں کر تجاہی فشی اپنی جان لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی محنت کرے تکلیف سے نہ بچا دے گا ان اور سمت دے گا مرنے کے بعد مدد کرے گا, ہی اللہ پر دے گا. لنا تو نتیجہ اچھا نکلے گا میں نے جاتے بھا بھی تکلیف کا میں نے فرما بازاری تکلیف کا فرمانی والی ہے اس کا انجام ہوا پریشانیوں کو بڑھ کر اور بڑھنے کے بعد اچاریہ کر اور اس کے بعد خیال کے لیے جاننا یہ خود زیادہ ہے دنیا ہی بتایا دونوں کے لیے الگ الگ پانچ پندرہ پارٹی بچائے نعمت نعمتیں بھی دو طرح ایک تو فرما برداشت ہے جو نعمت آتی ہے رکھا ہے محلت اور فرما اللہ کراس نعمتیں دیتے ہیں اس کا نام اللہ پاس میں رکھا ہے اور جو نعمت اللہ دیتے ہیں اس کا نام اللہ نے رکھا ہے نعمت چوہے کے پنجرے میں بھی رکھی جاتی ہے اور نعمت تو پنجرے میں بھی رکھی جاتی ہے چوہے کے, کے پنجرے والی نعمت کو کرنے کے, کے لیے نعمت دن بہ لے نعمت خوشہ پر نیا تو اللہ پاک میں چوہے بہت بڑھ گئے پچیس پنجرے بول دروازے لیکن اس کے زمانے میں کر رہا ہے اس کا کر رہا؟ مصیبت کیا کچھ بھی نہیں ٹکڑا توڑے گا تو کرے گا بند ہو گئے کہیں سکے گا رات رہے گا اور صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے بہت خوش ہوگی پکڑا گیا پکڑا گیا ماریں گے بچے باہر کودیں گے خوشی کے مارے گا کا چولا ڈال کے گرم پانی کر کے تیرے اوپر دا دیں تو پان دے گا مرے گا روڈ پر تیرے, جا آئی دی دی تیرے کو جائے گا بلی آئے گی تیروں کو کھائے لیکن ابھی ساری باتیں اس سے تو اچھا تو میلچ کاشتمند کہاں دکھائی کے بعد دکھائی دے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر اس کا سردی پڑتا ہے مثال کے طور خبر دی جائے کہ تیری ماں کے ناک ہے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہو جہاں جو سلو زمین آسمان ہو تو بچہ کا میں ریسرچ کروں گا ریسرچ کرے گا اور یہ گا ہے, نا کارنے, نا آسمان. کہ آسمان بےکار کی بات ہے آپ اسے کہا ہے وہاں تو ہے اور جہاں ہے ماں کے پیٹ پہ رہتا وہ دیکھ سکتا میرے محترم دوستوں پیٹ میں نہیں دیکھ سکتا تو اسی طرح اس نے کہا میں ریسرچ کروں چیاروں سے ریسرچ کیا پر کے کہنے لگا نہ ہے ہے خبریں بھی تھی وہ سارے چوہے اندر پھنستے گئے اور دروازے بند ہوتے گئے اور سارے چوہے جو ہے اندر ہی اندر پھنس گئے اور پھنسنے کے بعد سارے سارے پریشان ہو گئے بہت بڑا مجبور جو چما تو گئے تو ہے مسالی کام کرتا ہے نقل و حرکت کرتا ہے ملکوں میں جاتا ہے صبح میں جاتا ہے سروں میں جاتا ہے مسجد جماعتیں بناتا ہے گش کر بھی معلوم ہو جائے گی پر اب تک نہ یہ باتیں ہماری کوئی نہیں, نہیں. پر پر کرتے ہیں, کبھی آمدنی بڑھا دیتے ہیں کبھی جتنی آمدنی اس میں کام پورا کر لیتے ہیں اور کبھی اللہ پاس دوار سے کام کر ضرورت ہے کہ ہم ندیے کریم سوسم کو پہچانے اور قیامت پہ ہو کہ ہم کو پہچانے جان پہ جان سے, سے ہماری جان پہچان کیسے ہو کہ ہماری زندگی پوری ندیے کریم سرخوں کی سنتوں کو آ جائے جتنی سنت پر ہماری زندگی آئے گی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہوگی طریقے پر اگر ہم زندگی کو لائیں گے تو کیا ہمیں دنیا میں تھوڑا ملے یا زیادہ ملے اس کے اندر انداز برکت بڑھ فرمائیں گے نبی کریم سورسوں کا طریقہ اس کی مثال ایسی جیسے اور دنیا کی تحریری چیزیں اس کی مثال ایسی جیسے بدل چیزیں بہت ہے لیکن رسول کریم صرف کا طریقہ بہت سمجھو کہ بندن بغیر روح کے اور اگر چیزیں کم ہے اور رسول کریم صرف کا طریقہ ہے تو یہ سمجھو کہ بندن روح کے ساتھ اس کے اس کی مثال بتا دس موٹے موٹے پہلوان ہیں لیکن ان کی جان نکل چکی ان کی لاشیں پڑے یہ دس موٹے موٹے پہلوانے بارہ سال میں لڑکا بھی ہے وہ آپ کے سارے کام کر دے گا جو کیا منگواؤ منگوا پتھر منگواؤ سارے کام کرے گا بازے گا دوڑے کا کام کرے گا سب تمہارا بتلا اور شرم دوستو سر کریم سے عمدہ شرم کا طریقہ چھوڑ کر اگر کروڑ ہر کروڑ کی جاگی دکانیں مکانات کارے سب یہ اسے کریم سے طریقہ نہیں ہے تو سمجھو کہ بے جان ہیں ان کے اندر اسی ہوں گی کیڑے پڑیں گے جیسے وہ دس تہذار کسی کام سے تھوڑی دیر کے رو وہ گے تھوڑی دیر کے رو وہ گے پھر پٹیں گے پھر وہ لدیں گے،, گے پھر کیڑے پڑیں گے سڑیں گے تو اسی طرح جتنی دنیا کی چیزیں ندی کریم کریتا کھڑا کر حاصل کی جائیں گی اس کے اندر مصیبتوں کے کیڑے پڑتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی زندگی بنا دیا جیسے دس سال کا بارہ سال کا لڑکا تو زندگی بھر کے لیے بٹھا لوں اور میں بھی بٹھا میرا بیان میرے کو سب فائدہ دے گا جب کہ میں بیان کرنے کے وقت میں یہ سمجھوں کہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور اگر میرے سہن میں یہ بات آ کہ میں تو بالکل اوپر پہنچ چکا ہوں اور یہ سارے کیڑے مکوڑے جمع ہے ان کی سلاح کے میں بیٹھا ہوں اگر یہ بات میرے سہن میں آ تو سب سے پہلے میرے بیان کا میرے مع کرے کرنے کے وقت آجی کو جو بیان کرنا ہے تعلیم کرتا ہے جو کسی دنوں کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے بیان کرنے سے لوگوں اثر نہیں پڑے گا کرنے والے اللہ. میرے بیان سے ہدایت ملنی ہدایت پر دیں گے جس کو اس کو بھی دے دے بیاں کا اس لیے نماز کی طرح جسے نماز اللہ کا حکم ہے تب ماپ کا حکم ہے اس سے میں بیان کرتا ہوں یہ بیان کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ باتیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچائی ہوئی پار کی بچائی ہوئی وہ باتیں ہوئی چاہیے کہیں میری نیت کے اندر کوئی خراب بات تو نہیں آئی کہ لوگ میرا بیان سن کا ان سے جڑ جائے de